نحن بنونا صلينا وسلم على رسوله الكريم أما بعد فضل الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إن الذين قال ربنا الله فلما استقادوا فتنفذوا عليهم بالملاك فأنا لا تخافوا ولا تأذنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعذون صدق الله للميراضين اللهم صلي على مرادك فوقي صدرنا على النبي صلى الله عليه وسلم تسليما الله على النبي من دياله واصحابه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا حبيب الله والسلام عليك يا شفيع الذين خواب مسلم و حضرت مولانا مفتی تقد علی خان رحمۃ اللہ سلسلے میں شہداد پور عید گوٹ میں حاضری دینا تھی لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں وہاں حاضری دینے کے لائق نہ تھا چنانچہ ایک وقت اس موجودگی سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اور جیسا کہ آپ تمام حضرات بھی اس بات سے بخوبی با واقف ہیں کہ گزشتہ سال ہر سال سے میں اس موقع پر یعنی رجب کے اس مہینے اور اس تاریخ میں خواج خاجگان گان ہند الولی سلطان الدین سلطان مارقیندین زبت الطیہ حضرت خواجہ معی الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمتہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے حالات اور ان کی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 خود بھی آگاہی حاصل کروں اور عام ناز کو بھی ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات سے آگاہ کروں حضور سیدنا خواجہ بنگی دین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ تعالی بڑے باقمال اور بڑے اللہ کے محبوب بندے تھے اور کیوں نہ او ہو کہ ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو اپنے اندر معزت اور خشد و ہدایت کا صرف ایک پہلو ہی نہیں رکھتا ہے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 لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ خطہ اس وقت جب کہ خواجہ اجمیر یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں کفر و الحاف کا بدھ پرستی کا بہت بڑا اڈا اور بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا اگرچہ حضرت خواجہ مین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تشریف لانے سے پہلے یہاں بعض اور بھی بزرگ الدین تشریف لائے جنہوں نے اسلام کی بڑی تبدیت کی ہے ان میں حضرت اسماعیل بخاری اور حضرت خواجہ داتا صاحب علی حجمیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ بزرگ بھی یہاں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 آپ کے والدین یہ جی بھی بڑے متدین اور بڑے معزز اور بڑے صاحب سربت حضرات میں سے تھے حضرت خوجہ حریم نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اور بھی بھائی تھے لیکن تاریخ میں اور سیرت میں ان کا تذکرہ جو نہ ہونے کے برابر ملتا ہے جس وقت آپ کے امر شریف گیارہ برس کی تھی تو اس وقت آپ کے والد بزرگار حضرت خواجہ فیاس الدین رحمۃ اللہ تعالی عیہ نے اس دار دارثانی سے پردہ فرمایا تھا اور حضرت خواجہ قلعہ رحمٰ کو ترکے میں ایک باغ بھی حاصل ہوا تھا اور یہ باغ ایسا تھا کہ جو آپ کی گزر اوقات کے لیے اور معاش کے لیے بہت کافی تھا حضرت فوج حضریف نواز رحمتہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا سلسلہ کب شروع ہوا اور کہاں سے شروع ہوا تو تاریخ سے سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کے والدین بھی جہاں جو ہے وہ بہت بڑے معزر اور بڑے صاحب سروت تھے وہاں بہت بڑے متدجین بھی تھے دیندار بھی تھے اور دینی علوم سے بھی بہرامند تھے تو قرین احتجاج سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ قرین نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیتی تعلیم کا بندوبست ابتدائی گھر <سؤال> ہی سے ہوا تھا اور ابتدائی تعلیم آپ نے جیسا کہ چھوٹے بچوں کو عام طور پر اس وقت جو ہے قرآن کریم کی تعلیم دلوائی جاتی تھی اور چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھائی جاتی تھی یہ آپ نے گھر ہی سے ہار بہت چھوٹی سی عمر میں پرانے کا لیا تھا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو آپ نے وہ منازل کی کی جارہ برس کے عمر شریف میں والد صاحب کا سایہ سر سے جاتا ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کی دیکھا, دیکھا بھالی کرتے ہیں ایک روز کسی اصنا میں آپ اپنے باغ کی نگرانی فرما رہے تھے باغ میں تشریف فرما تھے کہ ایک مجدور مزدور اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کوئی اپنی ہوش نہیں رہتی ہے. یعنی وہ عالم استقرار میں رہتا ہے کبھی ہوا کوئی بات کر لی اور نہیں تو جو ہے کوئی بات نہیں اور بظاہر دیکھنے میں لوگ جو ہیں انہیں بالکل مقبوط الحبا سات عقل سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے پاس سے بھی ابراہیم قلم تھا یہ آج کے بعد میں تشیل لائے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے دیکھ کر ان کو ایک بہت سایہ دار درخت میں بٹھایا اور بٹھا کر پھر آپ نے اپنے باغ میں انگور کا خوشہ توڑ کر پیش کیا جس کی جو ہے وہ مجدور پر بڑی جو ہے اس مہمان نوازی کی جو ہے بڑی تاثیر ہوئی بڑا اثر انہوں نے لیا اور دیکھتے رہے اور انہوں نے حضرت خالد غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی جیب میں سے ایک جب تھیلے میں سے ایک ٹکڑا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 علیحدگی کی طرف دو چار روز ہی میں تقسیم کر کر حصول علم دین کے لیے جو ہے وہ اپنے یہاں سے روانہ ہو گئے دیکھیے یہاں بھی ہمیں یہ معلوم سبق ملتا ہے اور جہاں سے بھی ہمارے لیے بہت کچھ حضرت خواجہ میں آتا ہے کہ ان حضرات نے سب سے پہلے حصول کی طرف توجہ کی اور اس وقت آپ علم دین کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے وقت کے علماء کے سامنے کیا ہے. اس وقت کے مشہور معروف محدث اور مفسر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 آپ جو ہے حضرت ہر ونی رحمت اللہ تعالی بیٹھ ہوئے ہیں ان کا یہ چلسلے کے بزرگ تھے تو یہیں سے ان کی نسبت سے یہ چشتی کہلانے لگے چی کیوں کہا جاتا ہے تو ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ اس के کے بزرگوں کو وہاں تک کہا جاتا تھا اس لیے چشتی کہلاتی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہر بنی رحمت اللہ تعالی ایک موقع پر سیر کے نکلے ہوئے سفر سفر اور حضرت خواجہ کے ساتھ ان کے بہت سے مجین بھی تھے ایک ایسی جگہ گزر ہوا کہ جہاں بہت یعنی آگ جو ہے وہ جناب سے لگائے ہوئے تھی اور منو لکڑیاں وہاں پر چلائی جا رہی تھی شام کا وقت ہو گیا وہاں پر جو ہے وہ آپ نے قیام فرمایا اور اپنے مریدین میں سے کسی کو فرما کے یہ جو سامنے آگ جل رہی ہے یہاں آگ تھوڑا تھوڑی سی آگ لے آؤ تاکہ جو ہے شام کے لیے کھانا تیار کیا جائے تو مرید خاد جب وہاں آگ کے قریب پہنچے ہیں تو وہ جو آتش پرست تھے آپ وہاں پر آگ کی پرست ہوئی تھی تو ایک آتش پرست آگ کہنے لگا کہ کیا معاملہ ہے نے کہا کہ بھائی تھوڑی سی آگ چاہیے کہ یہ تو ہماری معبود حضور وہ تو آگ لینے سے منع کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تو یہ ہے حضرت فوجہ وہیں سے وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے خدا سے بندو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 اگر جو بہت بڑھ چڑھ کر بات کر رہا تھا آگ تمہارا ہاتھ نہ جلائے تو پھر کوئی بات ہو سکتی ابھی ایک فرمایا تو مضبوط ہو کر رہے اس کی گوت تک ایک بچہ بھی تھا اور وہ بچے کو لے کر جناب بیٹھ گیا اگر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 اب جناب یہ جب باجرا دیکھا یہ حال دیکھا تو سب کے کھڑے ہو گئے ان کو حضرت خواجہ کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی صرف اپنے بچے کی پرواہ تھا بچہ تو جل خاتج کرنا مضبوط ہو گئے اور اس کے بعد جب پھر تھوڑی دیر گزر گئی تو حضرت خواجہ جو ہے بچے سمیت باہر تشیب لا رہی یہ دیکھ کر جتنے بھی اس وقت وہاں آتش پرت موجود تھے آتی پرست کش کر رہے تھے سب کے سب حضرت خواجہ عثمان ہر بنی رحمۃ اللہ تعالی کے دستے حق پرست پر اسلام لے آئے اور سب کے سب بیٹھ ہو گئے تو ان, ان حضرات نے حضرت خواجہ صاحب کو چشتی کہنا شروع کیا اور چشتی کے معنی جو ہے عرفان الہی کے آتے ہیں تو وہ اپنے بزرگوں کو چشتی کہا کرتے تھے حضرت خواجہ عثمان حرمنی رحمۃ اللہ تعالی کو یہاں سے انہوں نے اس دن سے چشتی کو شروع کر دیا تو چونکہ حضرت خواجہ ملی الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ سے باد ہوئے تو اس لیے اس نسبت سے اور اس سوایات کے اعتبار سے جو ہے آپ کو چشتی کہا جانے لگا حرف خواجہ رحمتہ اللہ تعالیٰ ڈیتھ ہو گئے اور حضرت حضرت شیخ نے سلوک کی مناظر طے کرانا شروع کی اور یہاں تک کے جب آپ نے وہ اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے اور یہ عرض کی حضور میں ڈیتھ ہونا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ڈیتھ ہونا چاہتے ہو تو ایک ہزار مرتبہ سور اخلاق کی تلاوت کرو حکم کی تعمیر ہو گئی ایک ہزار مرتبہ سور اخلاق کی تلاوت ہو گئی اس کے بعد جو ہے پھر فرمائد اچھا کھڑا لیا سامنے اور فرمائد کہ کیا دیکھتے ہو فرماتے ہیں کہ حضرت اش مع تک مجھے نظر آ رہا ہے اور نیچے کہاں تک فرمائد کہاں تک سرا تک میں دیکھ رہا ہوں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 اور خاص ایک نیم ادا فرمایا ترکی کیا ہے سمجھا ان کی وہ چہا ترکی چاہ ترکی فرماتے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ ترک دنیا ترک خواہشات نفس اور تر کے ماں سوائے حق اور تر کے خاک یعنی زیادہ صرف اس قدر کھانا پینا اس قدر سونا کہ جو زندگی باقی رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس قدر کھانا اس قدر پینا پیم یعنی کم خوردن کم خشکن فرما کہ جو شخص یہ چار چیزیں اختیار کر لیتا ہے یعنی چار چیزوں کو ترک کر دیتا ہے جب وہ اس مقام پر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ اب یہ کو چہار ترقی کا لائق بن گیا ہے تو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے میرے سر پر پھر جو ہے کلاہ چہار ترقی جو ہے عطا کی ہے میں نے سر پر چہار ترقی رکھی ہے یعنی دنیا بھی ترک صرف دنیا ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جناب جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں اہل دنیا سے جو ہے متنفر ہو جائیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات دنیا اور علائق دنیا سے جو ہے متنفر ہو کر اللہ کی طرف جو ہے رجوع قائم کر لینا یہ جو ہے ترک دنیا کا مطلب ہے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 اج سفارخ ہونے کے بعد مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے سرکار دو کی خدمت میں الصلات السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا خاتم ال یا سید الانبیاء والرسل یا خاتم النبیین کہہ کر حضرت خواجہ خریم نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ سلام کرتے ہیں اور آواز آتی ہے کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ کہ تم پر سلام ہو تم پر سلامتی ہو اے قطب مشایخ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے قطب المشائق کا خطاب اور لقب عطا ہوتا ہے ایسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بارگاہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا مقام ہے مرید باسفا یہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے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 اب بڑے پریشان ہر جگہ جتن کر لیے کہ اونٹ کسی طرح سے اٹھ جائے اٹھ ہی نہیں رہیں تو اب ان کے دماغوں میں یہ بات آئی کہ بھائی وہ جو فقیر کل یہاں بیٹھے ہوئے تھے ضرور جو ہے ان کی یہ بد دعا کا نتیجہ ہے وہ زبان سے کہہ گئے تھے کہ راجہ کے اونٹ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے چلو ان سے ماں بھی شاہی مانگتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جا کر راجہ سے جو ہے وہ درخواست کی راجہ رائے پرتھوی سے اس کی جو ماں تھی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 یہ کچھ معلوم ہوتا ہے خطرہ ہے تو خیر اس نے کہا کہ اپنے شدر بانوں سے کہ جا کر اس فقیر سے معافی مانگو اور ان سے کہو کہ ایسا نہیں ہوگا یہ آیو جناب معافی مانگی اور آپ نے فرمایا اچھا چلو اٹھ جائیں گے جاؤ جا اب آ کر اٹھاتے تو سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں خیر یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے جو ہے یہاں کفرستان میں جو الحادستان تھا حضرت خواجہ غریب نواز کی نظر کرم کو آپ دیکھیے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 پہنچ کر حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی کی تبلیغ اسلام کی راہ میں بڑی جو ہے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے بڑی خندہ پیشانی سے اور یعنی آپ کی سات مبارکہ مقدسہ مجسمہ پے کرو اخلاق تھی اے آپ نے یہاں جس طریقے سے دین اسلام کو پھیلایا ہے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 بڑے بڑے اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک وقت تو یہ تھا کہ وہاں بیٹھے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تھا اور پھر ایک دوسرا وقت آپ اس کو بھی ملاحدہ فرمائیں اور سماعت فرمائیں کہ دیکھیں کہ جب پھر وہ دور بھی آتا ہے کہ جب اپنے وقت کے بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے عمرہ اور حکمرہ دربار میں حاضر ہوتے ہیں لیکن کبھی جو ہے کسی قسم کی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے اگر چاہتے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 چشتیہ سلسلے کے پانی حضرت خواجہ صاحب خواجہ چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کا رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ سلطان المشاہد نظام الدین اولیا محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ چار وہ شیخ ہیں جو اس سلسلے کے ستون ہیں اور اس کے علاوہ پھر حضرت شراف نصیر الدین شراف دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ خلفاء ہیں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 وہاں میں چشتی بھی ہوں میرے شیخ حضرت محمد مختار میاں اشرفی اچوچ بھی دامد برکات عالیہ نے مجھے سلسلے قادریہ اور سلسلے چشتیہ میں جو ہے مجھے جو ہے وہ بیت سے نوازا ہے اور میں ان کا خادم ہوں میں ان کا غلام ہوں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 نام کے نام تو ان کے کہلائیں گے لیبر کہ ہمیں ان کی تعلیمات سے دور تبازی جو ہے وہ کوئی ہے قرار نہیں دے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بزرگان دین کے معمولات کو دیکھیں سنیں پڑھیں